اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے نا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کی موجودگی میں ان کے سامنے قرآن موجود ہے حدیث رسول موجود ہے اس کی موجودگی میں وہ حدیث کو چھوڑتے ہیں قرآن کی آیات کو چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے حضرت نے یہ فرمایا ان لوگوں کے سامنے رسول اللہ علیہ وسلم آ جائے تو یہ ان سے کہیں گے کہ یا تو ہم تجھے علاقے سے نکالیں گے یا ہمارے مذہب میں آ جاؤ بس ایک ہی بات ہے ہمارے پاس دوسرا مسئلہ نہیں ہو سکتے کیونکہ حدیث رسول کی موجودگی اور رسول اللہ کی موجودگی یہ دونوں قرآن سے ثابت ہوتے ایک جیسی ہے اللہ نے کیا فرمایا وفی تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے معنی کیا اللہ کی رسول کے کی نصیحت حدیث یا جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ لتمنبی اور لطن سرن ہوں یہ اقرار اللہ تعالیٰ کا نبیوں سے ہے لیکن علماء حق دنیا میں جو بھی آئیں گے وہ اس میں شامل ہے کہ جو بھی رسول کی تعلیم سے اراض کرے گا من طبا کا فولہ گم الفاظ کون وہ فاسق کو ہوگا نا تو نبی کی تعلیمات اور نبی کا وجود دونوں سے انکار کرنا کفر قرضے اس کی موجودگی میں انکار کرے یا وہ موجود نہیں ہے اور اس کی حدیث موجود انکار کرو بات تو ایک ہی ہے نا مثلاً آپ کو کوئی شخص پیغام دیتا ہے کہ بھائی یہ کام کرو آپ کو پیغام لانے والے نے بتایا کہ بھئی فلاں نے مجھے بولے یہ کام کرو آپ کے والد ہے والدہ ہے بھائی ہے جو بھی ہیں اب اس کے کہنے پر آپ نے نہیں کیا وہ خود آیا اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو میں نے پیغام بھیجا تھا آپ کہتے ہیں کہ جہاں ابھی میں کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کرنے والا نہیں ہے ان کے کہنے کی وجہ سے کرنا یہ تو ڈر ہو جائے گا نا خوف کی وجہ سے اور اسلام تو اس چیز کا نام نہیں ہے جبری جب طور پر اگر اللہ ہم لوگوں پر اسلام مسلط کرتا تو دنیا میں کوئی کافر نہیں ہوتا امتنواہ ایک امت بنتا یہاں پر کیا کہا ملنا او دن, مل دن میں آو گے مل ہمارا دن اے اللہ کا دن اے لوگوں کا دن یہ لوگوں کا دن ہے اللہ نے فاؤ وہی کی رہے ان کے طرف رب کے رب نے اللہ نظر علم ضرور ہم ہلاک کریں گے ظالموں کو اس سیاحت سے استدلال ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے وہی پیغمبر کی سنت کو چھوڑ کر اپنے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ ظالم ہیں کس لیے کہ وہی رسول کے پاس آتی ہے رسول کی تعلیم کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہمارا دین ہمارا مذہب یہ ظلم کی طرف دعوت ہے ضرور ہم بسائیں گے تم کو زمین میں خاف و مقام و خاف واحد یہ بات ان لوگوں کے لیے جوڑ ڈرے ہمارے سامنے کڑے ہونے سے اور ہمارے عذاب سے جو لوگ ہمارے عذاب سے ڈرتے ہیں اور ہمارے سامنے آنے سے ڈرتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے نصحات ہے کل جب بارن ان اور انہوں نے فتح طلب کیا فتح کامیابی وسطہ ہو و خواب اور ناکام ہو گیا کل جب ہر سرکش انی جیسے کہ مشرقی مکہ نے کہا تھا نا اللہ مین کا نا کام کرالا سما اب اتنا بے عذاب نلیم تو اللہ نے فتح لایا ان کو مفتو کر دیا تو فرمایا کہ انہوں نے مطالبہ کیا تو اللہ نے ناکام کر دیا انادی کو میں ہو رہا ان کے بات جانم ہے وہ یوس قام صدید پلایا جائے گا ان کو جانمیوں کو پیپ ما پیپ ان کو پلایا جائے گا جر رہا وہ گونڈ گونڈ کر پیئیں گے قریب نہیں ہے کہ اتار سکے اس کو مارا اتنا گندا بدبودار بیکار چیز کو وہ منہ میں ڈالیں گے اور پیاس اور بوک کی وجہ سے اتنے پریشان کہ اس کے کانے کی کوشش کریں گے لیکن ولا ایک یو وہ قریب نہیں ہے کہ ان کے گردنوں سے ان کے حلقوں سے اتر جائیں لیکن یہ بطور عذاب اللہ ان کو کھلائے گا وہ تو آئے گا ان کی طرف موت من کل مکان ہر موت ہر ایک جانب کی طرف سے مانا ہر مکان سے ہر جانب سے ہر سمت سے ان کے اوپر موت نے آنا ہے وہ کیا مطلب مانا مشکلات اتنا ہے تکلیفات اتنا ہے مار پٹائی اتنا ہے سزائی اتنی ہے کہ ابھی مر جاؤں تو ابھی مر جاؤں ابھی مر جاؤں تو ابھی مر جاؤں فرمایا موت تو ہر جانب سے لیکن وما هو نہیں ہے وہ مرنے والا سخت عذاب ہے فاتر میں فرمایا لا تو فیصلہ نہیں کیا جائے گا ان پر کہ وہ مر جائے ولا من اور اس کے جانب عذاب جانب کے عذاب ان سے کم بھی نہیں کیا جائے گا کو قتل کر دو مار دو فاتح آیات نمبر چتیس اور سینتیس میں اس کا ذکر ہے فرما سر اللہ جینا مثال ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا ہے بے رب امرب کے ساتھ ان امال اعمال کا رما دن مثل رمات کے ہے مانا راک بھی ہر رہے ہو تیز چلی جائے اس کے اوپر اندی، مانا ہوا نہ صرف اندھی والی روز جس دن بہت تیز چل رہی ہے، اور تیز ہوائیں تو اگر اس دن کوئی راک موجود ہو جلائے ہوئی لکڑی کا راک موجود ہو اس پر جب تیز ہوائیں آئے گی تو وہ راک کہاں رہے گا اس کو تو اڑا دیں گے فرمائے درو نمی کسب قدرت نہیں رکھیں گے وہ جو انہوں نے عمل کیا ہے اللہ کسی چیز پر یہی ہے دور یہ سوال کا جواب تھا کہ اچھا وہ جانب میں جائیں گے وہ پی پیئیں گے وہ یہ سزا وہ سزا انہوں نے جو نیک عمل کیا ہے انہوں نے تو انسانوں کے ساتھ اچھے اچھے معاملات کیے ہیں جواب آیا ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے اعمال تو رمات کی طرح ہے الم طلا کیا تعالیٰ نے خلق ادھر پیدا کیا زمینوں کو بالحق کے حق کے ساتھ مانا حق کی دیب حکم اگر وہ چاہے تو لے جائے تم سب کو خلق جدید لے آئے نئے مخلوق کو وہ مانا بزیز اور یہ کوئی مشکل نہیں اللہ پر اس میں نبی بھی داخل ہے نا نبی کو بھی لے جائے امتیوں کو بھی لے جائے نئے مخلوق کو پیدا کریں تو اللہ پر یہ کوئی مشکل نہیں ہے کیوں اللہ نے زمین اسمان کو نبی کیلئے نہیں بنایا بلکہ خلقات کے لیے بنایا ہے تو نبی ہو یا نبی کے ماننے والے ان کو بھی اللہ اگر لے جائے اور نئے مخلوق کو پیدا کرے تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وہ برضول اللہ جمی کڑے ہوں گے وہ اللہ کے سامنے سب کے سب کہیں گے غریب لوگ کہ ان لوگوں سے تقبر جنہوں نے تکبر کیا تھا دنیا میں جو تکبر کر رہے تھے یہ غریب مسکین لوگ جو دنیا میں ان کے غلام تھے نوکر تھے پیروکار تھے مرید تھے مقلدین تھے یہ سب اس میں داخل ہو جاتے ہیں باطل بادش ان نا کنالبان ہم ہیں ہم تھے تمہارے تابے دار اور تمہارے تابے داری ہم نے کیوں کی اس لیے کہ تم لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے پیچھے چلو ہم تم کو چھڑا لیں گے اب تو آگے چھڑانے کا دن تو عذاب سے مکمل بچانا جنت میں داخل کرنا اب کیا ہوگا فحل نا نا من آزاب کیا تم دور کر سکتے ہو اللہ کے عذاب سے ہم سے کوئی چیز یہ تو ہم سمجھ گئے کہ پورا عذاب نہیں ہٹا سکتے ہو پورا جانم سے نہیں بچا سکتے ہو لیکن کیا جہنم کے کی عذابوں میں سے کچھ کمی کر سکتے ہو کال وہ کہیں گے لو ح اللہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تم کو بھی دیتے جو چیز ہمارے پاس نہیں تھی تو ہم کہاں سے دیتے یہ تو ایسا مطالبہ ہے کہ جو چیز کسی کے پاس نہیں ہے اس سے مانگنا ہم خود گمراہ تھے تو ہم نے تم کو گمراہ کیا جیسے صورت صافات میں فرمایا ان کو روک لو ہم ان سے سوالات کرتے ہیں مالکم لنا سرون کیا ہوا ہے کہ تم ایک دوسرے کو مدد نہیں کرتے ہوں؟ بل ہم ہم ہو, بلکہ اس دن بڑے آجز تعبیدار بنے ہوئے ہوں گے تو پھر فاق بل آباد ایک دوسرے سے متوجہ ہو کے پھر سوالات کریں گے کن تم تنل الیمین تم ہم کو آ کر یہ کہتے تھے کہ گیارو کرو یہ کرو یہ, نیک کام ہے, اچھا کام ہے. تم نے یہ کہا تھا کہنے پر نہیں بلکہ تم خود گمراہتے بلو مومنی تم خود مؤمن نہیں تھے اللہ کا فیصلہ ہمارے اوپر ہو گیا ہے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھیں گے بلکہ ہم عذاب میں مشترک شریک ہوں گے شریک دنیا میں شریک تھے نا عقیدے میں تو عذاب میں بھی شریک ہوں گے تو یہاں پر فرمایا کہ ہم اگر ہدایت پر ہوتے تو ہم تم کو بھی ہدایت کی طرف لے آتے ہیں سواؤن عالینا جز نام برابر ہے ہمارے اوپر ہم چیخ پکار کرے فضا جزا, جزا کر لے ہم صبر یا صبر کرے مالا ہمیں محیث نہیں ہے ہمارے لیے نجات کا کوئی راستہ محیث نہیں ہے کہ ہم خلاصی پا لیں گے نجات پا لیں گے نہیں وقال شیتانوں کہ لما پذی العمل جب معاملہ مکمل ہو جائے گا ان اللہ وعدہ وعدہ یقین اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وعدہ سچا واحد اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا تو میں نے تمہارے ساتھ وعدے کے خلاف ورزی کی اللہ نے وعدہ کیا تھا جنت دوں گا عذاب سے بچاؤں گا میں نے وعدہ کیا تھا میں تم لوگوں کو نجات دوں گا میرے بات مانو میں نے اپنے بات سے مخالفت کی وما علیکم من سلطان اب وہ جب چیخ چیف و کے ساتھ کہیں گے ظالم تم نے ہم کو جانم کی طرف لایا تم نے ہم کو دھوکہ دیا تم نے یہ کیا وہ کیا وہ کہا کہ زیادہ شور نہیں کرو زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا مسئلہ ہے ما کانل سلطان نہیں تھا میرے پاس تمہارے اوپر کوئی غلبہ ہم نے کوئی فوج اور پولیس کے ذریعے سے تم کو پکڑ کے جانم میں لانے کے لیے کافر شرک نہیں بنایا جبری نہیں ہے مسئلہ اس کے جبر کے لیے تو اللہ نے یہ اسلام کا قانون تبدیل کر دیا تھا کہ اگر کوئی جبری طور پر کسی کو کافر بناتے ہیں تو وہ قلب ان ایمان اگر ان کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو وہ کافر بنے گا ہی نہیں لہٰذا میرے تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں تھا اللہ کے دعوت کو قبول کیا مجھے ملامت, مت کرو. اپنے آپ کو ملامت کرو اچھا جی چلو ملامت نہیں کرتے اپنے آپ کو ملامت کرتے لیکن کچھ تو کرو مانا نہیں ہوں میں بے تمہارا فریاد رسم دنیا میں فریاد رس تھا نا جتنے بھی غیر اللہ کو پکارنے والے ہیں وہ شیطان کے کہنے پر پکار رہے کہا تو میں فریاد رس ہوں مجھے پکار اب وہ کہتے ہیں میں فریاد رس نہیں ہوں وہ مان تم بے مسرخیا نہ تم میرے فریاد رس رسی کر سکو گے نہ میں تمہارا مددگار نہ تم میرے مددگار اپنا اپنا بوجھ اٹھاؤ ان نے کفر تو یقیناً میں انکار کرتا ہوں بھی ماسات اشرف تم انہوں من قبلو جو تم لوگوں نے مجھے شریک تہرا اللہ کا اس سے پہلے معلوم ہوا دنیا میں مشرکین نے جس کی بھی عبادت کی ہے وہ حقیقت میں شیطان کی عبادت کی ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے اس سے پہلے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا تو یہ تو کوئی نہیں کہتے نا کہ یا شیطان مدد تو شیطان نے طریقہ ان کو بتایا تم کہہ دو یا علی مدد یا حسن السین مدد یا رسول اللہ مدد اور یا فلاں یا فلاں مدد یہ حقیقت میں شیطان کو پکارتے ہیں اللہ فرماتے ہیں شیطان قیامت کی دن کہے گا کہ میں انکار کرتا ہوں اس چیز کے ساتھ اشرت اللہ کا شریک عذاب دردناک ہے کیے جائیں گے وہ لوگ منو جنہوں نے جنت ان تحت الانہار باغات میں سلام کے ساتھ یہ ان کا دوسرا گروہ دوسری جانب جنہوں نے شیطان کی بات نہیں مانی ان کے لیے نعمت جنت ان میں دخول فرشتوں کی طرف سے سلام ان کی ملاقات کی تحیات علم طرح کہ آپ نے نہیں کس طرح اللہ جس کی, کی جڑیں مضبوط ہیں جڑ اس کا مضبوط فی اس کی اثمان میں ہے، تو لاتا ہے وہ اپنے میں ر کی اجازت سے اللہ تعالیٰ وہ نصیحت حاصل کریں یہ مثال مومن کے ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ وسلم نے سوال کیا تھا مجلس میں کہ مومن کی مثال ایک درخت کی ہے مجھے اس بات کی خبر دو صحابہ کرام ادھر ادھر کے سوچ رہے تھے کہ نہ معلوم کون سا درخت ہے کیونکہ جو قریب چیز ہوتا ہے انسان کے ذہن میں وہ نہیں آتے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں شروع سے ہی جیسے نبی نے سوال کیا میرے ذہن میں آیا یہ کجور ہے لیکن چونکہ مجلس میں میرا والد عمر بھی تھا اور ابو بکر بھی تھا تو میں ڈر گیا گھبرا گیا میں نے بولنے کی ہمت نہیں کی اور میں نے لحاظ کیا اپنے بزرگوں کا کہ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب میں چھوٹا سا طالب علم بولوں گا تو ہو سکتا ہے اس میں بےدبی ہو جائے کہ بڑے لوگوں نے نہیں کہا تو اس نے کہا یہ بات جب اس نے بیان کی صحیح بخاری کی حدیث میں ہے تو عمر فاروق کہنے لگے بیٹھے اگر یہ بات آپ اس وقت کہتے تو میرے لیے بہت خوشی کے بات تھی لال سرخ اونٹوں سے میرے لیے یہ بات بہتر تھی کیوں ماں باپ جو ہوتے اولاد کے قابل ہونے پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا اتنا قابل ہے کہ اللہ کے نبی کی مراد اور مثال کو سمجھ گیا بہرحال صحابہ نے جواب نہیں دیا خود کا کہنا مضبوط ہوتا ہے موحد کے اوپر جتنے بھی مشکلات آتے ہیں نا اس کا صرف اللہ کے طرف ہوتے ہیں ہوائیں دائیں سے آئے بائیں سے آئے آگے سے آئے پیچھے سے آئے دنیاوی مشکلات مالی جانی سب ہو لیکن اس کا پورا کا پورا توجہ اللہ کی طرف ہوتا ہے تو گویا اس کا تنا مضبوط ہے اللہ کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے جی کجور کے ساتھ دوسری مثال اس اعتبار سے کہ کھجور کا تنا جو ہوتا ہے اسمان کی طرف چڑھتا ہے سیدھا اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ زمین پر نہیں ہوتے اوپر ہوتے ہیں تو مومن جو ہوتا ہے یہ ہر قسم کی گندگیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں حرام کھانے سے بچانا فہاشی اریانی سے اپنے آپ کو بچانا تو دنیا کی جو گندگی ہے اگر مال دولت بھی یہ کماتا ہے تو ایسے انداز میں کہ اس میں لت پت نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس میں جو ش... حلال اور حرام کے حدود کو پلانگو اور بس جمع کرو حل میں مزید کرو خالی ایسا نہیں ہوتا اس لیے اس کی جو شاخیں ہوتی ہے وہ بلند ہوتی ہے دوسرے اعتبار سے اس کا جو اعمال ہوتا ہے مومن کا وہ یرف وہ اسمان کے طرف جاتے ہیں نا قرآن سے ثابت ہے اعمال اوپر جاتے ہیں اچھا جی پھر اللہ تعال نے اس آیات میں یہ نہیں فرمایا کہ اس کے پل بلکہ اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا تو عقل کہا عقل تو عقل سے اشارہ ملتا ہے کہ کجور سے کئی چیزیں بنتی ہیں لوگ ان سے حلوائی بناتے ہیں بسکٹ بناتے ہیں اور ان سے چاکلیٹ نما بناتے ہیں پتہ نہیں اگر آپ لوگوں کو اللہ اپنے رحمت اور فضل سے مدینے اور مکے میں لے جائے وہاں جو کجور کے مارکیٹیں ہیں آپ دیکھیں گے نا بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کجور سے کیا چیز بنایا لوگوں نے شیشوں میں بن ایسے عجیب عجیب چیزیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے اور بڑی زیادہ مقدار قیمت میں مالدار لوگ خریدتے رہتے ہیں تو فرمایا کہ اس کا عقل یعنی اس کا خوراک کیونکہ خوراک سال بھر کا جاتے ہیں نا اور جو میوہ ہوتے ہیں میوہ وہ تازہ وہ تو صرف تازگی کے دنوں میں ہوتا ہے اب جو ڈڈری کجورے ہوتی ہے تازہ کچا وہ تو جیسے کھجور کا موسم آتے ہیں تو ان دنوں میں بکتا ہے بعد میں تو آپ کو نظر نہیں آئیں گے جی. لیکن اکلحا ہاں جو اس کا مسلسل کھانا ہے وہ سال بھر ہوتا ہے اچھا جی اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے یہ اپنے اخلاقیات اور اعمال کی وجہ سے مٹا ہوتا ہے اس کے اخلاق اچھے اس کا کردار اچھا اور لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات لین دین امانت وہ سب مٹا ہوتا ہے کڑوا پن اور اس قسم کی چیزیں اس میں نہیں ہوتی ہیں کہ لوگ ان سے بھاگے ان سے دور بھاگے بلکہ ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو لوگ ان کے پاس جمع ہوتے ہیں ان کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں یہ ان اچھے کے اچھے اعمال کی طرف اشارہ ہے تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے مومن کا کہ چاہے یہ مالدار ہو یا غریب ہو چاہے یہ بیمار ہو یا تندرست ہو چاہے आला اعلیٰ خاندان میں ہو یا غریب خاندان میں ہو تو ہر اعتبار سے اس کے اندر میوے ہوتے ہیں पास ان کے پاس अगर ہوتا ہے اگر یہ بیمار ہو گیا تاجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے اللہ نے فرشتہ مقرر کیا ہے ان کو کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میں نے بیمار کیا ہے تاجد کے وقت جہاں یہ نماز پڑھ رہا تھا حاضری دو اور اس کی نماز کو لکھو تو یہ گویا ہر حالات میں اپنا میوہ پیش کر رہا ہے غربت میں بھی مالداری فرمایا کہ یہ ہم نے جو مثال پیش کی ہے لال لمعے لوگ اس سے نفص حاصل کرے وہ مسئلوں کلیمتن خبیصۃ خبیسہ اور مثال شرک اور کفر کے درخت کے ہیں وہ کیا ہے کلمہ خبیزہ توحید والے کلیمے کا تو ہم نے مثال پڑھ لیا اب اس کے مقابلے میں شرک کا کلمہ ہے فرمایا یہ ایسا کلمہ ہے جو خبیز کلمہ ہے پہلے تو اللہ نے نام اس کے لیے رکھا شرک خباست شجرطن خبیصۃن مثال اس کی ہے ایسی درخت کے جو ناپاک ہو نج تو جو اکھڑ دیا جاتا ہے من فوق الارض زمین کے اوپر سے مالا من قرار نہیں ہے اس کے لیے کوئی قرار اس کی مثال ایسی ہے ایسی درخت کہ اس سے مراد ایسی درخت ہے کہ اس کا کوئی جڑ موجود نہ ہو تھنا موجود نہ ہو اس کے اندر قوت موجود نہ ہو بلکہ بالکل ہلکا پھلکا اس کا وجود ہو اور ذرا بھی ہاتھ آپ ان کو لگائے ایک انگلی اگر ڈال دو ایک انگلی کے ساتھ اس کو اکیڑ کر پھینک دو فرمایا کہ شرک ایسا ہے کہ مشرق انسان کے جتنے بھی دلائل ہونا دلائل کے وہ امبار لگائے لیکن آپ تو ہید اور سنت کے دلائل پیش کرتے ہیں تو ان کے دلائل ٹیسٹ نیس ہو جاتے ہیں ان میں کوئی قوت اور طاقت نہیں ہوتے فرمایا مشرق کہ جو بنا ہوا ماحول ماحول ہوتا ہے اس ماحول میں ایک مواہد جب کام شروع کرتا ہے تو ان کے دلائل اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے ہیں کمزور دلائل ہوتے ہیں اچھا پھر یہ جو زمین پر پھیلا ہوا پودا ہوتا ہے اس کی مثال اللہ نے یہاں دی ہے نا کہ مالا من قرار اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے تو کبھی یہ غازی عبد اللہ شاہ کے پاس باگے گا تو کہیں جو ہے جناب وہ لاہور میں بھاگے گا کبھی ایران میں پہنچے گا تو کبھی عراق میں پہنچے گا اور ایک مزار سے دوسرا, دوسرا مزار سے تیسرا اس کے لیے مالا حامل قرار مومن کا تو ایک ہی جگہ ہے وہ اللہ کی ذات ہے لیکن مشرق کے لیے کوئی قرار نہیں ہوتا ہے جیسے ہوائیں چلتی ہے انہیں ہواؤں کے ساتھ یہ کبھی دائیں کبھی بائیں تو فرمایا کہ اس کے لیے مثال ایسا ہے کہ گندی مثال دی ہے اللہ رب العالمین نے اس درخت کی مثال کہ جس کا ذائقہ بھی بیکار جس کا نتیجہ بھی بیکار اور جس کا رزلٹ بھی بیکار اور اس کو علماء نے اس کا نام رکھا ہے اندرائن پشتوں میں اس کو کیا کہتے ہیں ترخی اندوانا اندرائن یہ یعنی نہیں اس کا بیل ہوتا ہے نا زمین پر پھیلا ہوا کوئی درخت نہیں ہے اندرائن جو ہوتے ہے اس کا چھوٹا سا بیل ہوتا ہے زمین پر پھیلا ہوا ایک انگلی اب ڈالو یوں ایک جھٹکا دے دو تو, تو وہ باہر ہو جائے گا لیکن کجور کو نکالنے کے لیے کتنا زور چاہیے معنی اس کے شاخے جو ہیں وہ اسمان میں ہیں اور اس کا طرح زمین میں ہے اس میں یہ اشارہ بھی ہم کو ملتا ہے کہ جب ایک انسان کا عقیدہ صحیح ہو جائے تو صحیح عقیدہ ہونے کے بعد اب یا داڑھی کاٹنا یا نماز نہ پڑھنا یا ایسے گناہ کے کام کرنا یہ اس کے ساتھ شہ نشان نہیں ہے بلکہ اس کا تنا مضبوط ہے تو اس کے اعمال اسمانوں پر ہونے بلند ہونے چاہیے اچھے اعمال اس کے اندر ہونی چاہیے فرمائے احمد ثابت قدم رکھتے اللہ تعالیٰ کو جو ایمان لائے ہیں بالقول الثابت مضبوط قول کلمے کے ساتھ مانا کلیم توحید کے ساتھ فی الحیات کی دنیا اور فی الحر دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں یہاں دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی سے مراد کیا ہے قدم رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے مان لایا ہے دنیا میں مانا فی عذاب فی خبر قبر خبر میں مومن سے سوال ہوتے نا رب کا ماں دینو کا ماں تقول گم وہ جواب دیتے ربی اللہ نبی محمد دینی الاسلام تو اللہ کے نبی نے ثابت قدمی ثابت کر دی نا تو فرمایا کہ دنیا میں بھی وہ ثابت قدم رہتا ہے اور آخرت میں بھی وہی دل اللہ علوما <الْمَعَيَشًا> شاہ گمراہ کرتے اللہ تعالی ظالموں کو اور وہ اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے وہی وہ کچھ کرتا ہے علم طرح کہ آپ نے دیکھا نہیں جنہ لوگوں کے طرف بد دل اللہ جنہوں نے تبدیل کیا اللہ کی نعمت کو کفرن کفر کے بدلے میں قوم دار البوار اور وہ داخل ہو گئے اتر گئے ہلاکت کے گھر میں معنی اپنے آپ کو انہوں نے ایسے قوم کے عقیدے اور بستی میں داخل کیا کہ وہ لوگ ہلاک ہونے والے تھے یہ بھی ہلاک ہوں گے فرمائے دار البوار میں چلے گئے اب توحید کو چھوڑا شرک کو لیا ایمان کو چھوڑا کفر کو لیا تو یہ انہوں نے کیا کیا وہ کیا, کیا اپنے قوم کو اپنے آپ کو دار البوار میں دار البوار جہنم نم اسلوما جانب ہے داخل ہوں گے اس میں وہ بیسل خراب اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے بہت برا ٹھکانا وہ جال بنایا انہوں نے اللہ کیلئے شریک لیو سبیلی تائے گمرا کرے لوگوں کو کے لیے ہٹا کا کر شرک پر لے جانا قل آپ فرما دیجیے سمت فائدہ حاصل کرو فن مسیح کو ملنار یقیناً تمہارا پلٹنا جانم کی طرف ہے آگ کے طرف پلٹ کر جاؤ گے شرک والوں کے لیے مصیر کیا ہے مارزک نہ ہو قائم کرے وہ نماز اور دے اپنے مال میں سے خرچ کرے جو ہم نے ان کو دیا ہے کہ آئے وہ دن لا ولا جس دن میں نہ دوستی کام آئے گی اور نہ تجارت نہ فروخت ہوگی کہ کچھ لو اور کچھ دو اور نہ دوستیاں کام آئے گی اس دن سے ان کو ڈراؤ آج اپنے لیے نیک امال دوست بناؤ اس لیے کہ ایسے دن کا تم نے سامنا کرنا ہے کہ اس دن دوست دوست سے بھاگے گا اولاد کا مسئلہ ماں باپ کا مسئلہ رشتوں کا مسئلہ ٹوٹ جائے گا سارا ہر ایک شخص اپنے جات کی فکر میں ہوگا اس کے لیے تیاری کرو اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ کے اسمان, آسمان سے پانی فآخر نکالا بھی اس کے ساتھ منت مراتے پھلوں میں سے تمہارے لیے کشتیوں کو لتج ریا تھا کہ وہ چلے البحر سمندر میں امرئی اس اللہ کی حکم سے رب کو پہچانو تو صحیح اس اللہ نے زمین کو بھی بنایا آسمانوں کو بھی بنایا آسمان سے پانی بھی برسایا اس کے ذریعے سے پل فروٹ بھی نکالا کس کی لی کتنی بڑی کاروائی کس کی لیکم تمہارے لی فرمایا دیکھو تم کشتیاں جو سمندر میں چل رہی ہیں یہ کس کی لی تمہارے لی اور فرمایا دیکھو ہم نے دی اور مسخر کر دیا پابند کر دیا غلام بنایا نوکر بنایا تمہارے لیے سورج اور چاند کو دا بین برابر چلتے رہیں گے وہ دا بین مانا ہمیشہ کے لیے جب تک اللہ نے چاہا تابع کیا اور دن اب یہ ساری کاریگری تمہاری کیسے اللہ تعالیٰ کے عظیم دلائل ہے توحید کے پہچاننے کے لیے فرمایا ہوا آتا تم من کل تم ہو اور اس اللہ نے تم کو دیا ہے جو کچھ بھی تم نے اس سے مانگا مانا تمہاری ضرورت کی چیزیں اس اللہ نے تم کو دے دی ہے تم نے مانگا کہ نہیں مانگا اس نے دیا ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ جو کچھ تم مانگو وہ دے گا نہیں اس نے تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں تم کو دی ہے وہ ان تد نعمت اللہ اللہ تقسوحا اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تم اس کو لا تخصوہ گن نہیں سکو گے ان نل انسان کا فار انسان البتہ ظالم اور نہ ہے کون سا انسان سب کے لیے یہ حکم نہیں ہے انبیاء اس میں داخل نہیں ہے صالحین داخل ہے صالحین اور انبیاء اولیاء یہ تو اللہ کے صالح بندے ہیں بلکہ اس سے مراد مشرق اور کافر اللہ کے نافرمان فرمان فرمائے ان تمام نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود جب جھکنے کی باری آتی ہے تو کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں تو یہ بڑا ظالم ہے وہ اسقال ابراہیم ہو جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ربی جال ہزا بالا اے میرے رب بناؤ اس بستی کو امن امن کا شعر وہ جنوب نہیں بچا مجھ کو وہ بنیاؤ میرے اولاد کو اللہ مدل اسلام یہ کہ ہم عبادت کرے بتوں کے اب اس میں ابراہیم میں اللہ تعالی ایک نقلی یعنی دلیل دلیلی نقلی ایک نبی کا واقعہ غرائم علیہ السلام کا اس کو بطور تذکیر لاتے ہیں کہ دیکھو یہ دعوت توحید کا دعوت یہ قدیم دعوت ہے نیا مسئلہ نہیں ہے بہت پرانا مسئلہ ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی پہلے امن کی لی بلد میں امن ہو بلد میں امن ہوتے ہیں نا تو مومن لوگ عبادت کی اور سکون ماحول ان کو مہیا ہوتا ہے لیکن فسادات میں ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے اسنام سلم کے جمع ہے معنی وہ چیز وہ لکڑی سے بنائے پتھر سے بنائے جس کا شکل صورت ہو اس کو سلم کہتے ہیں اور بعض علماء نے یہ معنی کیا ہے جس طرح امام راغیب نے المفردات میں کہ کل شعین ہر وہ چیز یعبد من دون ابد جس کے اللہ کے سوائے عبادت ہوتی ہے وہ ہے اس کی دلیل آپ کے پاس صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اللہ ملا تجال قبر و سنن یو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ ملا تو جال قبر وبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے اس عدیس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے وہ وسن ہے وہ جاندار ہو غیر جاندار وہ مولوی کی شکل میں ہو پیر کی شکل میں ہو پتھر حجر شجر جس کی شکل میں ہو اللہ کے ماں سے جس کی بندگی کی جائے فہو و میں سے گمراہ گمرا ہو گئے گمرا گمرا بہت سارے لوگ پمن تبیانی فرض جس نے بھی پیروی کی میری وہ مجھ سے ہے پمن آسانی اور جس نے میرے نا فرمانے کی یقیناً تو خوب معاف کرنے والا میرا بان ہے اب دیکھو نہ نبی کی دعوت میں کیسا عجیب انداز اللہ جو میرے پیروی کرے گا وہ تو میرا پیروکار لیکن میرے پیروی جو نہیں کرے گا تو پھر تیرے حوالے اگر معاف کر دے تو بہت بہتر ہے اس لیے اللہ تعالی کے عظیم صفات کو اللہ کے سامنے لایا رب بنا اے ہمارے رب انسکن تو یقیناً میں نے بسایا میں نے بسائی ہے ضروریت اپنے اولاد میں سے اس وقت بھی آج بھی بیت اللہ کا جو وادی ہے نا اس میں فصلے نہیں ہیں بالکل یہ پال ان کے سے ہے جس طرح اس کے اوپر آگ کسی نے پیر دی ہے بالکل لال کالے اس میں درخت یہ چیزیں نہیں ہیں ہاں دور دراز پھر عرب میں سعودی کے ملک میں انہوں نے بہت ترقی دی ہے لوگوں کو باقاعدہ فصل کے لیے بڑی مقدار میں رقم دیتے ہیں مثلا آپ کا فصل ہو گیا تو وہ نمائش لگاتے ہیں کہ اس نمائش میں جس زمیندار کا فصل زیادہ آئے گا وہ باریک قیمت میں اس سے خرید کر کم قیمت میں پھر عوام کو دے گا تاکہ اس کے اور حوصلے بڑھ جائے تو اس لحاظ سے بہت ہی زراحت عام ہو گیا لیکن بیت اللہ کے جو وادی ہے خاص کر مکہ اس میں یہ پودے اور یہ ہریالیاں یہ چیزیں نہ تھی اس وقت نہ بھی ہیں اور اس کے ایک عین مقصد یہ بھی ہے کہ یہاں پر کسی باغ باغیچے اور سیر تفریح کی نیت سے کوئی بھی نہیں آئے گا آئے گا تو صرف اس بیت اللہ کے بنیاد پر آئے گا کہ اللہ کا گھر ہے تو اس لیے فرمایا کہ ایسے وادی غیر ذرائع جس میں کوئی کیتی نہیں ہے عند بیتک المحرم تیرے گھر کے پاس جو بیت اللہ ہے حرم ہے ربنا اے ہمارے رب بنا ہمارے ربلی تاکہ قائم کرے نماز فجعل من الناس فس بنا دے لوگوں کے دل اس کے طرف مڑے ہوئے لوگوں کے دلوں میں ان کا محبت پیدا کر دے پس کر دے دل کچھ لوگوں کے مائل تحوی تہویل مائل ہو ان کے طرف اور رزق دو ان کو محنت ثمرات پلو میں سے لال لمجش تاکہ وہ شکر ادا کریں اب جن لوگوں کے دلوں میں اللہ نے اس دعا کی قبولیت پیدا کی ہے تو ان لوگوں کا بیت اللہ سے محبت ہے جن کو اللہ توفیق دیتا ہے پہنچ جاتے ہیں جن کو توفیق نہیں ملتا ہے وہ تمنائے کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں کاش کے پیسے ہو تو میں بیت اللہ میں جاؤں عمرہ کرو حج کروں مومن کے دل میں یہ تمنائی ہوتی فرمایا کہ ان کو سمرات بھی دو آج بھی بیت اللہ میں اور مدینے کے لیے رسول وسل میں دعا مانگی ہے تو وہاں پلوں کے انبار ہوتے ہیں آپ کے ملک کے خاص کر ہمارے پاکستان کے ایسے پل ہوتے ہیں جو یہاں آپ کو نہیں ملیں گے وہاں مل جائیں گے اس لیے کہ وہاں کے پیسہ یہاں کے پیسے سے بڑا ہے نا تو لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کر کے اس کو وہاں بھیجتے ہیں سواد کے اچھے اچھے میوے وہاں ملتے ہیں دوسرے ملکوں کے ایسے نعمتیں وہاں ملتی ہیں کہ وہ ملک کے اندر تو آپ کو نہیں ملیں گے کیونکہ باری مقدار میں وہاں اس پر پیسہ ملتا ہے تو یہ اللہ نے ایک نظام ایسے بنایا ابراہیم علیہ السلام جو دعا قبول ہوئی دوسری جانب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی لوگ وہاں تک اپنے پلوں کو بیچتے ہیں جو ہوں جو کچھ ہم چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں چھپایا جا سکتا ہے نہیں چپتی ہے اوپر اللہ تعالیٰ کے کوئی چیز نہ زمین میں نہ اسمان میں یہ اللہ کے توحید اللہ جو دلوں میں ہماری کوئی بات ہے. وہ تجھے معلوم ہمارے ظاہر اور باطن تیرے نظر میں مانا اپنے اخلاص کا اظہار کرتے ہیں اخلاص الحمدللہ اللہ جی تمام اللہ کیلئی ہے وہ بلی جس نے دیا مجھے بڑے بڑھاپے پر مانا اس عمر میں اسماعیل اور اسحاق اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام یہ دونوں اللہ نے مجھے بڑھاپے میں دی ان نربی دعا یقیناً دعا کا میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے صالح اولاد دے, دے, میں دے دیا. اللہ کے عظیم نعمت اور اب بھی جالنی مخی مسورات اللہ بنا دے ہم کو نماز قائم کرنے والے وہ من ضروری اور میرے اولاد میں سے رب بنا و تقبل دعا اے ہمارے رب قبول فرما ہمارے دعا کو یہ نبی ہیں اللہ کا محتاج اولاد کے مانگنے میں اللہ کا محتاج دعا کی قبولیت میں اللہ کا محتاج اپنے اولاد کو عبادت گزار بنانے میں اللہ کا محتاج اور لوگوں کے دلوں کو ریت اللہ کے طرف موڑنے میں اللہ کا محتاج کہ اللہ دعا قبول کرو الحساب اے اللہ مجھے معاف کر دے میرے ماں باپ کو معاف کر دے ایمان والوں کو معاف کر دے جس دن حساب ہوگا یہاں باپ کے حوالے سے تو ہم صورت توبہ میں پڑ چکے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اس کا والد مشرق ہے اور شرک پر دنیا سے جا رہا ہے تو فلمو جب بیان ہو گیا واضح ہو گیا تو کیا کیا انہوں نے بیزاری اس نے بیزاری کا اعلان کیا کہ آپ ان کے لیے دعا نہیں کریں گے ہاں باقی ایمان والوں کے لیے دعا جو معاہدین ہیں فرمایا کہ قیامت کے دن کے رسوئی سے ہم کو بچا فرمایا اللہ کرے اللہ تعالیٰ یقیناً مہلت دیتے ان کو اس دن کے لیے تشخصی الفسو کہ پٹی پٹی ہوگی یا مانا پٹے رہ جائیں گے ان کے انکے انکے کیسے پٹ جائے گی پتھرا جاتی ہے کی وجہ سے آپ نے کبھی دیکھا ہو دنیا میں ایک انسان پر اچانک کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے انکھے کھلے رہ جاتی ہے اور اس کے نکلے بھی ہوتی ہے دوسرا بندہ اس کا کیفیت بیان کرتے ہیں کہتے میں نے اس کو دیکھا اس کو اس کے تو آنکھیں باہر نکلی تھے یہ انکے باہر کیوں نکلتی ہے سے تو یہ وہ دن ہے جس میں انکھے باہر نکل جائے گی مح تو ہری نا مخ نے رہے ہوں گے اس میدان محشر کے طرف سے اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو مطلب سروں کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جس طرف سے آواز آ رہا ہے ایک آواز کی طرف جمع ہونا ہے اور ان کے دل خالی ہے معنی اتنا خوب ہُم ری ہے کہ شعور میں کوئی چیز دل میں ہے ہی نہیں بے شعور ہو چکے ہیں خوف الہی کی وجہ سے اور میدان محشر کے حبت کی وجہ سے ان کے دل شعور سے خالی وہ لوگوں کو یوم جس دن آئے گا ان کے پاس فجین ظلم و کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ربنا اے ہمارے رب اخرنا قریب کے مولت تک مانا کچھ دن کیا کریں گے مولت لے کر جب دعوت کا قبول کریں گے ہم تیرے دعوت کو کیا دعوت قبول کریں گے رسول، رسول کے پیر بھی کریں گے تیرے توحید کو مانیں گے تیرے رسول کے رسالت کو تسلیم کریں گے یہی دو باتیں ہیں نا دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج اگر توحید کے بعد کسی سے کہو اتباع رسول کے بعد کہو بہت ہی تبتے ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں اللہ فرماتے انہیں انہ دو باتوں کے لیے کہیں گے نا کاش ہم ایمان لاتے یا تخل تمہار رسول سبیلہ کاش رسول کی پیروی کرتے یہ غم ہے اللہ جواب دے گا ولم تم کیا نہیں تھے تم قسمیں کاتے تھے من قبل اس سے پہلے من زوال نہیں ہے تمہاری کوئی زوال تم تو کہتے تھے کہ کوئی زوال نہیں ہے کوئی ہم کو پکڑے گا نہیں کوئی قبروں سے اٹھائے گا نہیں کوئی میدانی منصر میں لائے گا نہیں آج کیا ہوا شکن تم اور ابات رہے تم پھر مسا کے ظلم <زَلَمُوا> ان لوگوں کے بستیوں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے نفسوں پر کیونکہ بستی کس کی ہے انہیں لوگوں کی بستی ہے نا لت علیہ السلام گزر گئے شہیب علیہ السلام گزر گئے صالح علیہ السلام نو علیہ سلامت و یہ سارے قومیں ان کے تباہ ہوئی تھی تو انہیں تباہ ہونے والے زمین میں تم بس رہے تھے تو کیا ہوا آج ابھی پتہ چل گیا ہم نے ان کے ساتھ تعلیم تمہارے سامنے رکھا تھا ہم نے اس قوم کے تاریخ تمہارے سامنے رکھا تھا کچھ بستیاں بطور علامت تم کو بتائے تھے کہ دیکھو یہ ہم نے الٹ دیے تھے کیا یہ باتیں سارے تمہیں نظر نہیں آئی وقد مرو یقیناً چال چلایا تھا انہوں نے چال تھا کے مَكْرَهُمْ جواب ان کا پکڑ ان کا واپس کر دینا ان کے چال کو ان کے خلاف استعمال کر لینا یہ اللہ کے اختیار میں وہ ان کا نمک امن جے بال اگر چھو ان کے چال کھل جائے اس کے وجہ سے پہاڑ مانا اگر کسی کا چال اتنا باری ہے اتنا سخت ہے کہ پہاڑ بھی اس کے ساتھ ہل جائے تو اللہ تعالی کے پاس اس سے بڑھ کر چال ہے کہ اللہ ان کے پہاڑ چلانے والے چال کو بھی مٹا دے گا جیسے اللہ رب العالمین نے فاتر میں فرمایا وَلَا يَحِكُ نہیں گرتا ہے برا چال مگر اس کے چال چلانے والے کو گیرتا ہے تو فرمایا ان کے چال کے اندر اتنا قوت کیوں نہ ہو لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے چال کو ضائع کیا جیسے نو میں فرمایا نا وہ مکرو مکر کو بہت بڑا چال چلایا لیکن نتیجہ کیا ہوا اللہ نے ہلاک کیا فلاں اللہ گمان نہ کرے اللہ تعالیٰ پر مختلف خلاف ورزی کرنے والا اپنے وعدے سے اللہ کا انتقام زبردست اور اس نے سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے گا یوم غیر الر جس دن تبدیل ہو جائے گی زمین زمین سے ہٹ کر اس زمین کے کیفیت کو اللہ تبدیل کرے گا والسماوات اور وہ برضول اللہ واحد القار اور سامنے ہوں گے وہ اللہ کے سامنے جو ایک ہے زبردست ہے اس آیات کے تحت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا کہ اللہ زمین آسمان کو تبدیل کرے گا تو یہ انسانیت کہاں جائے گی بخاری کی روایت ہے تو نبی علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا انا سوال اس وقت لوگ جانن کے اوپر پولیس ورات پر ہوں گے زمین آسمان کے کیفیت کو اللہ تبدیل کرے گا دیکھیں گے, مجرمین کو یوم اس دن نا ہوں گے تو اس دن اللہ زنجیروں کے اندر ان کو جکھڑیں گے اور زنجیروں کا ذکر قرآن کریم میں اللہ نے دوسرے مقام پر کیا ہے نا صورت حقا میں خزوح فلو سم الحیم صح ستر گز یہ دنیا کا گز نہیں ہے اللہ کا گز ہے وہ اس کی لمبائی کتنا ہے ستر گز زنجیر کے اندر اس کو رگڑ لو باندھ اور جیسے کہ مفسرین نے لکھا ہے روایات میں اس کا ذکر اس کے منہ میں زنجیر ڈالو قضا حاجت کے رستے سے نکالو اور یہ لال زنجیر آگ کا اس کے ساتھ اور یہ کیوں اس لیے دنیا کے لوگ جانتے ہیں اس بات کہ انسان کو کوئی مارے پیٹے تو وہ اچلتے ہیں نا اچھلنے میں اس کو راحت ملتا ہے کبھی ہاتھ ہلاتے, کبھی پاؤں ہلاتے, کبھی سر ہلاتے. اس کو باندھو پھر مارو بہت تکلیف ہوتا ہے بندہ ہوا سزا یہ کھلے ہوئے سزا سے بہت فرق ہوتا ہے اس میں ایک انسان کھلا ہوا ہے آپ مارو کسی بھی شاگرد کو آپ ڈنڈے لگاتے ہیں لیکن اگر وہ بندہ ہوا ہے تو بندھے ہوئے حالات میں انسان کو بہت تکلیف ہوتا ہے اور اگر کھلا ہے تو کبھی ہاتھ مارے گا کبھی چلانگ مارے گا کبھی باؤں مارے گا تو اس سے اس کو راحت ہوتا ہے تو فرمایا کہ بندے ہوئے ہوں گے سرابیلہم من قطران اسی ان کے ہوں گے گندکار اور ڈانگ ہوگی ان کے چیروں کو آگ حدیث میں آیا ہے سری مسلم کی روایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہالت کے بعد باتیں میرے قوم میں میری امت میں رہے گی چار باتوں کا ذکر کیا حسب حس نسب وغیرہ اس میں سے ایک بات نوحا کرنا کہ میری امت کی عورتیں یا مردوں میں بھی خواہ ہوتے ہیں تو وہ مردے پر نوحا کریں گے چیخ پکار کے ساتھ رونا اور ان کی تعریفیں کرنا ہائی یہ میرا بھائی اور یہ لمبا یہ تڑانگا یہ بادر اور یہ فلا ان کی تعریفیں کرتے ہوئے اور روئے گی مکر کا رونا اکثر ہوتا ہے عورتوں کا آنکھیں دیکھیں گے تو آنسو نہیں ہوتے ویسی آوازیں نکالتے ہیں تو یہ نوحا کے الفاظ میں قطران اللہ, اللہ ان کو قطران کا لباس پہنائے گا تاکہ جہنم کی آگ اچھی طریقے سے رکھ دے فرمایا اگر توبے سے پہلے وہ عورت مر گئی تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو قطران کا لباس پہنائے گا جس کے دو معنی علماء نے کی ہے ایک معنی ڈانبر جس کو ہم کہتے ہیں ڈانبر اور ایک مانا گندک یہ دونوں آگ کے لگنے کے لیے ڈامبر بھی ڈانبر جو روڈ ترکول جس کو کہتے ہیں ترکول ترکول کے اوپر آگ کا لگنا اور گندک یہ دونوں چیزیں وہ آگ کے لیے بہت تیز پہنچنے والے چیزیں ہیں تو فرمایا کہ ان کو ایسا لباس پہنایا جائے گا وہ تبشا وہ جو منار دانپ لیں گے ان کے چہروں کو آگ اور قطران کا ایک معنی کیا علما نے یہ جو اس کا निकालते کا تیل نکالتے ہیں उस तेल को اس تیل کو نکالتے ہیں اور یہ اونٹوں پر لگاتے ہیں خارشی اونٹ ہوتے ہیں نا ان پر لگاتے ہیں تو فرمایا ہے چھیڑ کے جو درخت سے تیل نکالا ہوا ہوتا ہے اس تیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو لپائی کرے گا ان کو لباس کی صورت میں پہنائے گا تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو خارش کی تکلیف بھی ہوگی جانمیوں کو خارشی طور پر تو فرمایا ان کے لیے سزا ہے ان کے چہروں کو آگ نے ڈانپ لیا ہوگا فرمایا اللہ کل کہ اللہ تعالیٰ, اللہ. اللہ تعالیٰ نفس کو جو کچھ اس نے کسب کیا ہے یہ ان کے کسب کا بدلہ ہے یہ ان کے کسب کا بدلہ یہ کوئی ظلم نہیں ہے ان اللہ سر صاحب اللہ تعالیٰ جلتی حساب لینے والا ہے ہاد بلاس یہ قرآن ہے لوگوں کے لیے پہنچانا یہ قرآن پیغام ہے لوگوں کے لیے پیغام ہے تاکہ جائیں وہ. اس قرآن کے ساتھ. اور تاکہ لوگ جان لے انما ہوا یقین وہ اللہ تعالی کے لیے معبود ہے اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے لوگ جیسے شروع میں ہم نے پڑھ لیا تھا قرآن کریم کا دعوی اور یہ آیات ہم نے بطور دلیل قرآن کریم کا سب سے بڑا عنوان دعویٰ کیا ہے اللہ کے توحید کو ثابت کرنا اس آیات سے ثابت ہوتا ہے نا ہاں بھلا گلاس یہ قرآن یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے کیوں پیغام ضروری تاکہ اس کے ساتھ ڈرایا جائے اس قرآن کے ذریعے سے دعوت کا کام کیا جائے اس کی عقیدے کو پھیلایا جائے لیکن قرآن کے درس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتے کسی اور کی کتاب کو بغل میں پکڑو تو رستے میں بہت لوگ کڑے ہو جائیں گے اور تم قرآن کو پیش کرو تو قرآن سے لوگ بھاگتے ہیں کیونکہ یہ ایسا کتاب ہے جس کی دشمن دنیا میں بہت ہوتے ہیں ماننے والے کم فرما ہوا واحد تاکہ جان لے لوگ اور وہ واحد اکیلا ہے تو قرآن کریم اس واحد الہ کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے اتارا ہے اس صورت کے خصوصیات اللہ رب العالمین نے امبیا سرات والسلام کے واقعات اور ان کے ساتھ ان کے قوموں کے واقعات ذکر کیے نمبر دو آخرت کے واقعات کو بیان کیا ہے نمبر تین شیطان کے دلائل اور ان کے ماننے والوں کے اور قیامت میں ان کا آپس میں مباحثہ نمبر چار ابراہیم علیہ السلۃ والسلام کا خاص واقعہ اس صورت کے حوالے سے نمبر پانچ بہت سارے خاص مثالیں اللہ تعالیٰ نے صورت میں پیش کی ہے سمجھانے کی دی صورت حجر پہلے صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلۃ والسلام کا تذکرہ کیا اور کچھ بھی ایام اللہ کا ذکر کیا تو آپ اس صورت میں اللہ رب العالمین ایام اللہ کا ذکر کرتا ہے تفصیل کے ساتھ کہ اللہ نے عذاب اتارے ہیں قوموں پر اور ان کا ذکر اور خاص کر وہ لوگ جو مختصمین اور مستحذقین تھے قرآن کریم کی نزول کے وقت ان لوگوں کا تذکرہ نمبر دو پہلے صورت میں نقلی دلائل آ گئے تو اب اس صورت میں دلائل اقلیہ بہت سارے اللہ نے بیان کیے نمبر تین پہلے اللہ رب العالمین نے دنیا کا خوف کہ اللہ سے ڈر جاؤ دنیا میں اللہ تمہیں پکڑے گا اور آخرت کا خوف بیان کیا اب اس صورت میں اللہ رب العالمین نے عذاب کی نزول کے وقت لوگوں کی تمنا کا ذکر کیا ہے لوگ تمنا کریں گے کاش ہم اسلام قبول کر لیتے دین قبول کر لیتے تو عذاب نہ آتا آخرت کا عذاب ہو یا دنیا کا ہو نمبر چار پہلے اللہ تعالیٰ نے بہادری کا ذکر کیا کہ دعوت دو لوگوں کو اندھیروں سے نکالو قرآن بیان کرو یہ ظلمات کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے نور اتارا ہے اس کو استعمال کرو تب اس صورت میں دعوت دعوت اور اور تبلیغ تبلیغ کہ تبلیغ اور دعوت کیلئے آداب کیا ہے؟ ان آداب کو سمجھ کر اس کے بعد کام کرو صورت کا عنوان خوف دلانا مقصود ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے توحید کو نہیں مانتے ہیں کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور سابقہ قوموں سے تم نصیحت حاصل کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت میں ربان بوڈ رم کرنے والا ہے الف لام را حروف مقتحات ہیں دل کا تل کتاب و قرآن اموبین ام یہ آیتیں کتاب کی ہیں کون سا کتاب عظیم کتاب وہ قرآن اموبین ام قرآن واضح کے یہ وہ کتاب ہے جو قرآ ہے قرآن بار بار پڑھنے والی کتاب اس کے اندر بہت سارا مبین ہے مبین کتاب ہر مسئلے کو کھول کر بیان کرتا ہے خاص کر مسئلہ توحید روباما کب مسلم تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کاش وہ مسلمان ہوتے روباما جو ہے یہ جیسے کہ اژداد میں سے ہے نا اس کو کثرت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے قلت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دونوں معنی اس میں ہوتے ہیں بہت بہت کے معنی میں بھی کم کے معنی میں بھی ہے معنی یہ کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کفر شرک میں مصروف ہوتے ہیں تو بہت کم ہوتا ہے کہ ان کو یہ چانس ملتا ہے کہ وہ افسوس کرے اللہ ان کو عذاب میں ملیا میٹ کر دیتے کسی کو موقع ہی نہیں دیتے وقت تنا جاتے عذاب لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ان میں تمنایں کرتے کاش ہمیں مان لے آتے تو آج عذاب سے دو نہ ہونا پڑتا ذر چور دو کائے تمت اور فائدے اٹھائے اور غفلت میں ڈالے رکھے اپنے آپ کو ان قریب وہ جان لیں گے اور میں آپ دعوت دو دعوت کے بعد لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ یہ جانے ان کا معاملات جانے وہاں بستی والوں کو ان, ما ان, پر ان پر عذاب آئے گا ماں تصب کو میں نمتہ خرون یہاں اتراضات کی جوابات بھی ہیں یہ لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے توحید کو نہیں مانتے باپ دادا کے دن پر چلیں گے تو یہ کہتے عذاب کیوں نہیں آتے جواب دے دو کہ ہر امت کے لیے مقرر ہے تو تمہارے لیے مقرر ہے بدر کا انتظار کرو تمہارا عجل ہو جائے گا اے شخص جس پر نازل کیا گیا ہے ذکر ان نقل مجنون یقیناً تم مجنون ہو کتنے گستاخانہ انداز نبی کے ساتھ اس لیے اللہ نے ایسے لوگوں کو جنہوں نے جہالت کی بنیاد پر کیا اللہ نے ان کو توحبے کے توفیق دی اور جنہوں نے انعت اور ضد کی بنیاد پر کیا اللہ نے ان کو ضلیل خوار کیا لَو کیوں نہیں لے کر آتا ہے تو ہمارے پاس فرشتے ان کو میں سوا اگر تو سچا ہے اگر سچوں میں سے ہے ملک لے کے آؤ لو لندے ملک فرشتہ حاضر کیوں نہیں ہوتا ہے فرقان میں کہا دوسرے مقامات پر مانو نزل و نہیں نازل کرتے ہم فرشتوں کو مانو نزل نہیں ہم نازل کرتے مانو نزل نہیں ہم نازل کرتے ہیں مانو نزل الملائے نازل نہیں کرتے ہم فرشتوں کو اللہ بالحق مگر حق کے ساتھ مانو وہ تو عذاب لے کر آتے ہیں پھر تو وہ مولت نہیں دیتے وہ ماں کا نوزم منظرین نہیں ہوگی یہ لوگ اس وقت مولت دیے گئے فرشتے تو عذاب کے لیے آتے ہیں. ہم نبیوں کو ہدایت کے لیے بیچتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے تم کو سمجھانا فرشتوں کی ذمہ داری ہے تم کو پھر ہم نے نازل کیا ہے ذکر کو اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں امام قرطبی رحمتہ اللہ علیہ اس اسیات کے تحت لکھتے ہیں کہ یقینی طور پر حدیث بھی ذکر ہے حدیث بھی ذکر ہے ورنہ اگر حدیث ذکر نہ ہو تو آج تک محفوظ نہ ہوتا حدیث محفوظ کیوں ہے آج تک ان کے لیے راویوں کے جانچ پڑتال ان کے تصیر و تصاہد کے مسائل ان کے متن یاد کرنا راویوں کو یاد کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ احادیث بھی ذکر اللہ ہے تو اللہ نے اس کو بھی محفوظ کیا ہے اور یہ بات یقینی طور پر اس لیے ہے کہ قرآن کریم کے معنی کا تعاون اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک حدیث دنیا میں نہ ہو اور لوگ حدیث کے درپے کیوں ہیں لوگ حدیث کے درپے کیوں ہیں کہ حدیث سے جان چوڑاؤ منکرین حدیث پرویزی دنیا میں آ گئے کیوں اس لیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کارخانہ ہو کوئی بھی گھر ہو کوئی بھی دکان ہو اس پر ایک چوکیدار ہوتا ہے اگر چوکیداروں کو اٹھایا جائے تو پھر اس میں آنے والوں کی مرضی جو بھی کریں قرآن کریم کے فہم اور سمجھ کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے چوکی کیا ہے حدیث جب حدیث کو ہٹایا جائے نا تو پھر ہر ایک اپنا منمانی مانے کرتے رہتے ہیں لیکن حدیث کو سامنے لایا جائے تو یہ چوکیدار ہے وہ آپ کو بتائے گا سولاد کی کیا معنی ہیں زکات کی کیا معنی ہیں جہاد اور قتال میں کیا فرق ہے اور کیا معنی ہیں یہ آپ کو تعین کرے گا تو اس لیے یہ ظالم پہرے اس چوکیدار کو ہٹانا چاہتے ہیں جب چوکی ہٹ جائے گا پھر ہم خود اپنا مانے کرتے رہیں گے لیکن یہ چوکیدار اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری یہ نہیں ہٹے گا یہ کبھی بھی نہیں ہٹے گا ہمیشہ رہے گا یقیناً پہلے, پہلے گرو میں رسول شیعہ شیعہ شیع کہتے گروہ کو ہم نے پہلے گرو متوں میں رسول بھیجے ہیں وہ ماتے ہیں رسول نہیں آتا تھا کوئی رسول ان میں سے ان میں سے کوئی رسول بھی نہیں آیا رسولوں میں سے کوئی بھی ان کے پاس نہیں آیا اللہ کا نبی نبیون مگر اس کے ساتھ وہ مذاق استحضا کرتے تھے ان کا مذاق اڑانا جیسے کہ یہاں نے پڑھ لیا نقل مجنو کتا اسی طرح نسل و حوف کلو بالمجرمین ہم داخل کرتے ہیں اس مذاق اور استحزا کو مجرمین کے دلوں میں یہ پھر نسلوں پر منتقل ہوتا ہے ایک نے انکار کیا تو دوسرا یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے ان کے اولادے نسل در نسل ایک دوسرے کو یہ تعلیم دیتے ہیں لا ہی ایمان نہیں لاتے اس قرآن کے ساتھ وقت سن تلولی یہ کنن گزر چکے ہیں طریقے پہلے لوگوں کے یہ اگر کتاب پر قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو پہلے لوگوں کے ادوار طریقے گزر چکے ہیں پھر وہ سزائے ہمارے پاس محفوظ ہے ولو فتحل اگر, اگر ان پر بابن دروازہ میں چڑھا دیتے ان کے لیے دروازہ کھول دیتے سیڑیوں کو سیڑیوں کو لٹکا لیتے کہ چلو آ جاؤ اوپر تو یہ کیا کہیں گے و رت افسارونا یقین بند کیے گئے ہیں ہمارے نظریں بند نہ مسحرون بلکہ ہم ایسے قوم ہیں جو جادو کیے گئے ہیں کہیں گے یہ کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کیا ہے کیوں نبی کے کی موجودوں کو جادو قرار دیتے ہیں نا اللہ نے فرمایا پہلے ہم نے پڑھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے چاہت کے مطابق ان کو معجزات پیش کرنے لگ جاؤ تو زمین کے اندر نفقا زمین میں کوئی نفق بنا سرنگ یا اوسل منسما یا آسمان میں چڑھنے کا کوئی ذریعہ ڈونڈو لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ کہیں گے کہ ہمارے انکوں پر جادو کیا گیا ہے ہم نے اسمان میں بنایا بروجین مانا مزین کیا ہم نے خوبصورت کیا ہم نے اسمان کو بروج کے ساتھ لن نہ دیکھنے والوں کے لیے بروج سے مراد بڑے بڑے تارے چاند سورج یہ ان کے لیے اسباب بنایا وہ اور حفاظت کی ہم نے حفاظت بھی کی, اسمان کی حفاظت اللہ کے احکامات کی حفاظت شیطان مردود اللہ منسرک مگر وہ جو سن لے کوئی بات فحت بہ شہاب پیچھے لگتا ہے اس کے شعلہ وہ تارا اس کا پیچھا کرتا ہے تو موبین یہ, ہیں یہ اس شیطان کی کہیں اللہ رب العالمین کی کسی بات کو سنے آخر نجومیوں کے کان میں وہ بتا دے اور نجومی لوگوں کو گمراہ کر دے والارد اور زمین کو ہم نے پھیلایا والی اور ڈال دیا ہم نے اس کو اس میں رواں یا پہاڑ وی ہے ان کو منکل شوزون اور اس میں ہم نے اگایا ہر قسم کی چیز کو موزون مناسب مقدار میں وزن کے اعتبار سے اب لوگ اگر بیوقوف ہو تو وہ اور بات ہے لیکن اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے کام میں اعتراض کا کوئی گنجائش نہیں ہوتا جس طرح بازفوں کے باتوں پر لوگوں نے مثالیں بنائی ہے نا کہ ایک شخص وہ کہتا ہے کہ اللہ اتنا بڑا درخت یہ ام کا درخت ہے یا یہ زیتون کا درخت ہے اور اس میں اتنے چھوٹے چھوٹے دانے اور یہ نیچے دیکھو یہ تربوز پڑا ہوا ہے دس کلو کا دانہ اس میں پڑا ہوا ہے ہونا تو یہ چاہتے اس درخت میں اتنا بڑا دانہ ہو اتنے اوپر سے چھوٹا سا دانا گر کر آ کے اس کے سر پہ لگ گیا اس نے خیال اللہ صحیح کی ہے اگر یہ تربوز کا دانا اس سیب کے درخت میں ہوتا جس کے سائے میں میں بیٹھا یہ پانچ کلو کا تو اللہ فرماتے ہر چیز کو میں نے موزون بنایا ہے اس کی وزن مقدار جگہ اس تعین کے اعتبار سے بنایا ہے اس میں اعتراض کی کسی کو گنجائش نہیں جس طرح اللہ رب العالمین نے صورت ملک میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے کا فرمایا کہ اسمان میں دیکھو کہیں تم کو دراڑے نظر نہیں آئے گا تو یرجو الیک البسر تیرے یہ نظر پلٹ کر آئے گا اور وہ وہ ہوا خاص ہے وہ انتہائی وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والا اور تقا ماندہ ہوگا اور احساس کرے گا کہ میں اللہ کی عجائبات میں کیسا نقص تلاش کر سکتا ہوں تو فرمایا تم یہ ذرا غور تو کرو یہ میرے توحید کے علامات وہ جہاں بنایا ہم نے تمہارے لیے تم اپنے لیے روزی, روزی نہیں تاراش کر سکتے ہو یہ روزی میں دیتا ہوں تمہیں آپ دیکھیں نا حکمتوں والے جمع ہو جاتے ہیں وہ بیچارے کیا کہتے ہیں کہتے بچے کم کرو یہ روٹی کون لائے گا اور بازاروں میں نکل کے دیکھو شام کے وقت یہ افطاری جب لوگ لیتے ہیں تو یہ ریڈیوں پر دکانوں پر ایسا رش ہوتا ہے کہ انسان حیران رہ ہے اللہ تیرے توحید کے علامات ہیں یہ کہ یہ کانے والے پریشان ہوتے ہیں کہ کہاں سے کائیں, کیسے تجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اتنا مہیا کر دیتا ہے کہ بازار بھرے ہوئے ہیں دکانیں بھرے ہوئے ہیں کھانے والے ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور ان کی چلکوں سے کالونی کے کچرا وہ ڈران بھرے ہوئے ہیں ہر جگہ دیکھو ڈیر لگے ہوئے ہیں نیامتوں کی صورت میں اللہ رب العالمین کے عظیم علامات تو فرمایا کہ لَهُ روزی نہیں دیتے ہو روزی تو وہ تمہیں دیتا ہے اس اللہ کو تم کوئی رزق نہیں دیتے ہو رزق کا مالک تو وہ ہے فرمایا اس کو پہچان ہو وہ نہیں ہے کوئی چیز مگر اس کا خزانہ ہمارے پاس ہے وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا اللہ قدر نہیں ہم نازل کرتے اس کو مگر ایک مقرر اندازے کے ساتھ مقرر اندازے کے ساتھ کیوں نازل کرتے ہیں اس میں بہت سارے وجوہات جیسے صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کو ایک مقدار کے ساتھ مال دولت دینا ہے اگر ہم ان کو زیادہ مقدار میں دیں گے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں غریب ان کو غریب رکھنا بہتر ہوتا ہے اگر ان کو میں مالدار بناؤں گا تو ان کے پاس چڑھائی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے بدماشی کرے گا کچھ میں ان کو اسی غربت میں رکھتا ہوں کسی کو مالدار بناتا ہوں تو مالدار بنانے میں اس کا فائدہ ہوتا ہے میں اس کو جانتا ہوں غربت میں وہ کافر مرتد ہو سکتا ہے تو ان کو مالدار رکھتا ہوں یہ اللہ کے فیصلے ہے لا باظم سخری تاکہ مالدار غریب دونوں دنیا میں ہو تو میں نظام اس پر چلاؤں ان پر میں نظام چلاؤں مالدار غریب کو نوکر بنا دے اور نوکر مالدار سے فائدہ اٹھا کر اس کی نوکری کرے ہوائے نہ پانی فاس کہ منہ ہمیں وہ ہم پلاتے ہیں وہ تمہیں خاص نیند نہیں ہو تم اس کو خزانہ کرنے والے ذخیرہ کرنے والے کہ وہ پانی بناتا ہوں, پر ہوں. نیچے سے اس کا. کسی بڑے پہاڑ کی نیچے جا کے دیکھو ٹھنڈا پانی کا چشمہ ہوگا مسلسل رواں دواں ہوگا وہ کیوں وہ جب بارشیں رک جاتی ہیں لوگ کہتے فلاں جگہ پانی تھا وہ سکھ گیا وہ اس لیے سکھ گیا کہ وہ جو اللہ نے خزانہ پاڑ میں بنایا تھا وہ ختم ہو گیا اللہ نے تم کو عبرت بتانا تھا کہ ان پہاڑوں میں زمینوں میں میں پانی اسمان سے برسا کر میں تمہارے لیے خزانہ بنا دیتا ہوں پھر ویل کی صورت میں نہر کی صورت میں اور چھوٹے, چھوٹے چھوٹے چشموں کی صورت میں میں اس کو رواں دوا رکھتا ہوں تاکہ اس پر تمہارا گزران ہو فرما یہ کام میں کرتا ہوں رومان تم لہو بخار نہیں ہو تم اس کو خزانہ بنانے والے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں پیر نے وہاں پانی نکالا ہے یہ کہتے ہیں نا منگو پیر نے وہاں گرم چشمہ نکالا ہے منگو پیر نے کب چشمہ نکالا ہے وہاں تو گندک کے پار ہے اندر گندک کے اندر گرمی ہوتی ہے وہاں سے پانی نکلا ہے یہ منگو پیر یہ تو منگو تو ہندو کا نام ہے تو اگر اگر یہ اس کا کمال ہے تو پھر یہ کہو کہ ہندو بھی کرامات والے بن گئے یہ تو کوئی تاریخ بھی نہیں پڑتا ہے بس جو بھی مرضی آ گئے ابھی پچھلے دنوں میں تقریباً ایک مہینہ ہونے والا ہے دنیا کے ایسے لوگ وہاں جمع تھے جنہوں نے وہاں میلہ لگایا تھا مینگو پیر میں اور دنیا کے بہت بڑا ادارہ جو ہے بی بی سی انہوں نے اس پر تبصرہ کیا کہ وہ اپنے سال میں ایک دن یہاں آتے ہیں اور اب یہاں باقاعدہ ان کا ترتیب ہوتا ہے پھر اس دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں کہ وہاں ایک مگر हैं کو گوشت پیش کرتے ہیں وہ اگر کھا لیتے ہیں تو پھر نہیں تو نہیں کرنا ہے ایسے ایسے عقائد اندوانہ عقائد ہندو کے عقائد ہے اور لوگ وہاں جاتے ہیں بولتے ہیں وہاں جائیں گے نہ تو نہائیں گے تو اس سے یہ ہو جاتے دانے ختم ہو جاتے ہیں ہم نے تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہاں سے دانے لے کر آتے کیوں کہ گندا پانی ہوتے ہے ہر ایک بیچ میں گھسا ہوا ہوتا وہ گندگی لے کر آ جاتے گھر میں یہ شرکیہ آخر ہے شرکیا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں جاری کرتا ہوں یہ میرا کام ہے یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتے وہ ان لنجی و نمید یہ بلا شک اور شبا ہم زندہ کرتے اور ہم مانتے ہیں ونحن الوارثون اور ہم وارث ہیں ہر چیز کے وارث ہم ہے زمین کو, اسمان کو اور اس کے مابین ہر چیز کو ہم نے بنایا اور ہر چیز کے وارث ہم ہیں جسے سورتقاف نے فرمایا کہ زمین کے وارث ہم ہے کوئی اور نہیں ہے مِنْكُمْ. جانتے ہیں ہم تم میں سے پہلے لوگوں کو جو گزر چکے ہیں <الْمُسْتَخِّرِين> یقیناً پیچھے بڑے وہ ہم جانتے رب ہم. جمع کریں گے ان کو ہن حکیم علیم یقیناً وہ حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے پھر اللہ سبحان تعالی نے اس پر آدمت کے واقعہ کو بطور دلیل مختصراً ذکر کیا ہے الخل خلق نل انسان یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو منسلسال سلسوال سے من ہم ام مسنون سڑے ہوئے گارے سے سلسوال کنگناتے ہوئے مٹی کنگناتے ہوئے مٹی سے ہم نے اس کو بنایا ہے اور آدم السلاط وسلام کی پیدائش کا ذکر مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مٹی سے ہم نے بنایا اور مٹی کے بعد اس کو پانی جب دیے ہیں پانی کی صورت میں تو اس کا تذکرہ الگ کیا پہلے کہاں ہم نے تراب سے بنایا تراب تو پھر فرمایا من تین اس میں جب پانی ڈال دیا جاتا ہے نا تو تین بن گیا پھر اس کے بعد اس کے اندر چکناہت چکناہت پیدا ہو جاتے ہیں یعنی اس میں یعنی گارا بن جاتے ہیں تو فرمایا من منترین اللازب لازب قرار دیا پھر اس سے آگے فرمایا کہ اس کے اندر پھر بدبو سا پیدا ہو جاتے نا تو فرمایا ہم اب مصنون ایسا گارا جس سے بدبو آتا ہے پھر اس کے بعد فرمایا سلسوا کنگنانے والا جس کو جس طرح یہ لوگ برتن بناتے ہیں نا مٹی سے تو اس کو آپ انگلی سے کنگناتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا ہے کہ ثابت کلف خار فرمایا کلف خار کنگناتا ہوا برتن جس طرح ہوتے تو کہیں یہ ساری سفت قرآن میں نا تراب بنایا تراب کے بعد فرمایا ترین تین کے بعد فرمایا کہ لازب لازب کے بعد فرمایا کہ ہم اے مصنون اس کے بعد فرمایا کہ سلسال پھر اللہ تعالیٰ نے بطور تمثیل کہا کل فخار یہاں پر سلسال کہا آتے ہوئے من ہم مصنون گارے سے جو سڑا ہوا ہو جان نہ جنات کو پیدا کیا خلق نہ قابل پہلے آگ کے شولوں سے معلوم ہو کہ جنات کو پہلے پیدا کیے رنگن قابل اس میں پھر اختلاف کہ یہ جو جان ہے جان یہ کون ہے یہ شیطانوں کا بڑا ہے یا یہ جنات کا بڑا ہے تو ایک قول علماء کا یہ ہے جان جو ہے یہ جنوں کا بابا ہے جس طرح ہمارا بابا آدم علیہ السلام اور ایک قول یہ ہے کہ جان یہ شیطانوں کا بڑا ہے بعض نے کہا یہ ایک ہی جنس ہے نا کان امن الجن ربی باد نے اس کے بڑے میں فرق کیا ہے کہ جان جو ہے یہ جنوں کا بڑا ہے اور شیطان جو ہے شیطانوں کا بڑا ہے اس کی تخلیق یہاں سے فرشتوں سے مٹی سے جو گارے سڑے ہوئے سے بنا ہوا ہوگا فائدہ جب میں اس کو برابر کر دوں اس میں پونک دو اپنے جانب کے لیے اپنے طرف سے. یہ نہیں کہ اللہ کا روح ہے اللہ کی طرف سے فرشتوں نے سجدہ کیا سیوا ابلیس کے اس نے انکار کیا بشر کو خلق ہوں جس کو تو نے پیدا کیا ہے من بجنے والے مٹی سے من ہماری مسنون گارے سڑے کالا فرما اللہ تعالیٰ نے فخر رجیم نکل جاؤ یہاں سے تو رجیم ہے مردود وہ ان نالے کا لانت علادین تجھ پر لانت ہوگا قیامت کے دن تک